رحمان الحمد اللہ ربل الرحمان روحیم مالکی اومیدین وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الظالين تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا جن پہ تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور جو رستے سے بھٹکے بھی نہیں صدق اللہ ہو جائے گزشتہ درسوں نے الحمدللہ اور اس کے بعد رب العالمین کی تفصیل تشریح اور ترجمہ کے سلسلہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ یہ سورت فاتحہ کا دعویٰ ہے جس کا مفہوم اور جس کا ترجمہ اور تفصیل یہ ہے کہ وہ سفتیں اور وہ کمالات جو اللہ میں خاص ہیں سفتیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے وہ سفتیں اور وہ کمال کسی اور میں تسلیم نہیں کیے جائیں گے مثلاً خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا عالم الغیب ہونا حاضر و ناظر ہونا مشکل کشا ہونا نافع ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا یہ صفتیں اللہ کی ہیں اور اللہ ہی میں پائی جائیں گی اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جائیں گی اس بات کو اللہ رب العزت نے جن دلائل سے ثابت کیا ان میں سے ایک دلیل ہم گزشتہ درسوں میں پڑ چکے ہیں وہ ہے رب العالمین کہ چونکہ اس ساری کائنات کا رب میں ہوں سارے جہانوں کا پالن ہار میں ہوں پوری دنیا کا مربی میں ہوں ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے والا میں ہوں جب ساری کائنات کی ضروریات پوری کرنے والا میں ہوں تو پھر میری سفتوں میں کوئی بھی شریک اور سانجی نہیں لفظ رب پر ہم نے بڑی تفصیل سے غور کیا قرآن پاک کی مختلف آیات کو بطور تائید پیش کیا دوسری دلیل جو اللہ نے اپنے دعوے پہ پیش کی وہ ہے الرحمن الرحیم رحمان میں ہوں اور رحیم بھی میں ہوں رحم کرنا رحمت کرنا مہربانی کرنا شفقت کرنا رحمت کا برسانا رحیم ہونا یہ صرف کیونکہ میری ہے اس لیے میری کسی صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک بننے کے لائق نہیں ہے اگر آپ توجہ کریں اور لکھنے والے حضرات اسے لکھیں کہ رب العالمین کے ساتھ اپنی دوسری صفت رحمان کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا کسی اور صفت کا تذکرہ یہاں نہیں ہوا پالنے والا میں ہوں تمہیں رزق دینے والا میں ہوں تمہیں روزی پہنچانے والا میں ہوں تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں یہ پہلی صفت بیان کی اس کے بعد فرمایا رحمان میں ہوں رحیم میں ہوں یا اللہ یہ رب اور رحمان رب اور رحم اس کو اکٹھا کیوں ذکر کیا اس کا تذکرہ ملا کے کیوں کیا اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کوئی کسی کی پرورش کرتا ہے کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً ایک آدمی ہے اس کا بام مر گیا بچہ ہے اس کے چچا کو تربیت کرنی پڑی یہ اس کی مجبوری ہے وہ لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہے فرمایا تربیت اور پرورش اور پالنا اور دینا اور عطا کرنا یا تو ہوتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا تربیت اور پالنا اور عطا کرنا اور بخشنا یہ ہوتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں کہ کسی نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا میں نے اس کو کچھ دے دیا یا مجبوری کی بنا پہ یا احسان اتارنے کی بنا پہ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کو جو میں پالتا ہوں نہ میری کوئی مجبوری ہے نہ تم تمہارا میرے اوپر کوئی احسان ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں اور تمہارا پالنا میری مجبوری نہیں ہے اللہ نے فرمایا تمہاری تربیت اور تمہارا پالنا میری صفت رحمت ہے رحمت کی بنا پہ وہ جو میری طبیعت میں صفت رحمت ہے رحم ہے شفقت ہے مہربانی ہے اس کی وجہ سے میں تمہاری پرورش کرتا ہوں میں تمہاری تربیت کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کتب اللہ نفس رحما اللہ نے فرمایا میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا لازم کر لیا لکھ لیا ہے میں نے رحمت کو وسیعت رحمتی میری رحمت جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور میری رحمت وسیع کائنات کی ہر چیز پر ہے ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ رب کے ساتھ اس صفت کو ذکر کیوں کیا اور دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں کی اصل ایک ہے رے ہے میم یہ کیا بن گیا رحم رحمان کا مادہ بھی رحم ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحم دونوں کا مادہ ایک ہے دونوں کی اصل ایک ہے دونوں کی جڑ ایک ہے اور وہ ہے رحم لیکن یہاں اللہ رحمان کو الگ ذکر کرتے ہیں اور رحیم کو الگ ذکر کرتے ہیں جبکہ دونوں کا معنی ایک ہے دونوں کی اصل ایک ہے دونوں کا مادہ ایک ہے رحمت کرنا رحم کرنا مہربانی کرنا ان کو الگ الگ کیوں ذکر کیا رحمان کو الگ اور رحیم کو الگ مفسرین نے اس کی بہت سی وجہ لکھی ہے اور وہ بڑی علمی وجوہات ہیں میں اس میں آپ کو الجھانا بھی نہیں چاہتا آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے ایک وجہ جو تفسیر مدارک نے لکھی اور ایک وجہ جو تفصیل بیزاوی نے اس کو ذکر کیا وہ ایک وجہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور وہ وجہ بڑی آسان ہے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ شاء والے کہتے ہیں اور مدارک والے کہتے ہیں کہ رحمان کو الگ ذکر کیا رحیم کو الگ ذکر کیا بتلانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے لحاظ سے تو رحمان ہوں اس دنیا کے حساب سے میں رحمان ہوں رحمان الدنیا دنیا کا لحاظ کرو تو میں رحمان ہوں اور آخرت کے لحاظ سے میں رحیم ہوں رحیم الاخرہ رحمان الدنیا دنیا کے حساب سے رحمان اور آخرت کے حساب سے رحیم یہ کیا ہوا اس کی ذرا اور وضاحت کرنی پڑے گی کہنا مفسرین یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے اور دنیا کے لحاظ سے میں رحمان ہوں کہ میری صفت رحمت سے مومن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں میری سفت رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں میری صفت رحمت سے ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں میری صفت رحم سے نہ ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے ہمیں مانا انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا جنہوں نے ہمیں گالیاں نکالیں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا جنہوں نے ہمیں تسلیم بھی نہیں کیا انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا دنیا کے حساب سے میں رہمان ہوں کہ میری رحمت عام ہے مومنوں کے لیے کافروں کے لیے دہریوں کے لیے انسانوں کے لیے جنات کے لیے درندوں کے لیے کرندوں کے لیے پرندوں کے لیے یہ ساری کائنات زمین کے لیے آسمان کے لیے بادلوں کے لیے نباتات جمادات حشرات العرض اس حساب سے میں رحمان ہوں میری رحمت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اپنے بھی کھاؤ پرائے بھی کھاؤ اپنے بھی فائدہ حاصل کرو پرائے بھی فائدہ حاصل کرو لیکن آخرت کے لحاظ سے میں رحیم ہوں کہ قیامت کے دن میری رحمت سے موم نفع اٹھائیں گے کافی دنیا کے حساب سے رحمان ہوں اور آخرت کے حساب سے کیا ہوں رحیم ہوں آخرت میں میری رحمت خاص ہوگی صرف مومنوں کے لیے رہ گئے کافر لا ينظروا زور ولا موہم قرآن کہتا ہے اللہ فرماتی میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھوں گا بھی نہیں ولا یو میں ان سے کلام نہیں کروں گا نہ ان کی طرف دیکھوں گا نہ کلام کروں گا مراد ہے رحمت کا دیکھنا مراد ہے رحمت کی کلام کرنا ورنہ دوسری کلام تو اللہ کریں گے ایک سہو ایک سہو کا کیا میں نہ کریں ایک سہو کا کیسے میں نے کروں ایک سہو کا دفاع ہو جاؤ ہٹ جاؤ میری نزلوں کے سامنے سے یہ میں نے لیکن فٹ ترجمہ ایک سہو کا ہے جب کوئی بندہ کتے کو دیکھتا ہے تو کتے کو ددکارنے کے لیے جو جملہ بولتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں چہے دور دور بولتے ہیں ایک سہو کا فٹ ترجمہ ہوتا یہ کلام تو اللہ کرے گا لیکن رحمت کی کلام نہیں کرے گا آخرت کے لحاظ سے رحیم ہوں صرف مومن فائدہ حاصل کریں گے اور دنیا کے لحاظ سے رحمان ہوں اس پر ایک میں حدیث پیش کروں لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے اس حدیث کو سوچنے کی کوشش کریں امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے سو حصے سو درجے ہیں سو حصے صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے اپنی رحمت کا جس کی بنا پر مومن فائدہ حاصل کر رہے ہیں کافر فائدہ حاصل کر رہے ہیں گالیاں دینے والے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے بچے اپنے والدین سے پیار کرتی ہے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپاتی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے جانور جب زمین پہ پاؤں رکھنے لگتا ہے تو پہلے محسوس کرتا ہے کہیں میرے پاؤں کے نیچے بچہ تو نہیں آ رہا میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے تو نہیں آ رہا اس ایک رحمت کی وجہ سے جانوروں کے دل میں شفقت بچوں کے لیے انسان کے دل میں شفقت بچوں کے لیے انسان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا غریبوں کے لیے بے بےکسوں کے لیے لاچاروں کے لیے مجبوروں کے لیے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے مومن فائدہ اٹھائیں کافر فائدہ اٹھائیں انسان فائدہ اٹھائیں جنات فائدہ اٹھائیں حیوان فائدہ اٹھائیں اللہ فرماتی ہے ایک رحمت میں نے دنیا پہ کی ہے ساری کائنات کے لیے اور 99 رحمتیں روک کے رکھی ہیں صرف مومنوں کے لیے جو میں نے قیامت کے دن کرنی ہے 99 رحمتیں اور اس سے فائدہ کسی کافر نے حاصل نہیں کرنا ہے وہ صرف اور صرف ننانوے رحمتے خاص کروں گا میں اپنے بندوں کے لیے جو میرے مومن بندے ہوں گے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے ایک اور حدیث کو سنیے گا نبی فاک نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس کے امال نامے تولے جائیں گے ہے وہ مومن یہ ذہر میں رکھیے گا ہے وہ مومن ہے وہ مواحد مشرق نہیں ہے شرک نہیں کیا ہے توحید مانتا ہے گناہوں میں لتڑا ہوا ہے ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی ہے وہ آیا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے اللہ نے فرمایا لے جاؤ اس کو جہنم میں اس نے بڑے برے اعمال کیے اس نے ہمارے احکام کو نہیں مانا اس کو جہنم میں لے جاؤ اب فرشتوں نے اسے زنجیر پہنائے اور زنجیر پہنا کے فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا اور یہ بندہ مڑ مڑ کے رب کی طرف دیکھتا ہے مڑ مڑ کے کرسی عدالت کی طرف دیکھتا ہے جہاں اللہ تعالی تشریف فرمائے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا واپس لے کے آؤ لاؤ میرے پاس اسے, اسے اسے دوبارہ پیش کیا جائے گا اللہ فرمائیں گے مڑ کے کیا دیکھتے ہو میں نے جہنم کا آڈر نہیں کر دیا ہے کہنے ہی دیا ہے کہ تجھے جانم میں ڈال دیا جائے مڑ مڑ کے دیکھنا کیا چاہتے ہو وہ بندہ جواب میں کہتا ہے یا اللہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا یا علماء سے سنا تھا کہ تیری رحمت کے سو حصے ہیں اور تھی نے صرف ایک حصہ زمین پہ کیا جس سے انسان درندے پرندے چرندے جنات سب فیض حاصل کر رہے ہیں اور 99 حصے تُو نے نےبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور تُو قیامت کے دل صرف مورنوں کے لیے خاص کرے گا میں مڑ مڑ کے تو اس لیے دیکھتا ہوں 99 حصے والی رحمت والی بوری کا منہ تو کئی نہیں کھول گیا وہ شروع تو نہیں ہو گئی رحمتوں کا بٹنا شروع تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تک تجھے میری رحمت پر امید ہے میری رحمت پہ جبکہ میں نے کہہ دیا کہ جہنم میں لے جاؤ تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیری رحمت سے تو کوئی کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے مجھے امید ہے تیری رحمت پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے زنجیر کھول دو اور اسے جنت میں پہنچو ایک حصہ صرف دنیا میں کیا تو دنیا کے حساب سے تو وہ کیا ہے رحمان ہے یہ ساری جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ رات کا آنا اس کی رحمت ہے یہ رات کا جانا اس کی رحمت ہے یہ دن کا آنا اس کی رحمت ہے یہ دن کا, اس یہ دن کا جانا اس کی رحمت ہے اگر رات نہ آئے دن ہی دن ہو جائے کرو گے اور اگر رات ہی رات طویل ہو جائے دن نہ ہو کیا کرو گے اللہ فرماتی ہے یہ تیری پیدائش میری رحمت ہے یہ تیرے بچے میری رحمت ہے یہ زمین کا بچھنا میری رحمت ہے یہ آسمان کی چھت میری رحمت ہے یہ سورج کا چڑھنا میری رحمت ہے یہ چاند کا طلوع ہونا میری رحمت ہے یہ پہاڑوں کا میخوں کی طرح زمین پہ ٹھوک دینا یہ میری رحمت ہے بارشوں کا برسانا اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلانا اور خوشخبریاں دینا یہ میری رحمت ہے اللہ تی ہے یہ رات کا آنا اور دن کا آنا اور جانا یہ بھی میری رحمت ہے دیکھیے اس کو رحمت قرار دیا اللہ نے یا قرار نہیں دیا سفر نمبر ہے تین سو چھپن کت کا نام ہے سورت کسس کا نام ہے سورت کفس سفر نمبر 356 اور آیت نمبر ہے 73 سفے کی چوتھی آیت ہے جی مل گیا جی پڑھ پڑھیے جی ومین رحمتی الم ال نہارا لے تس کموفی ہے وے تب تہو من فضل ولا تشکرون اس سے پہلی جو آتی ہے اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں اس سے جو پہلی آتی ہے جو کچھ اللہ بیان کر آئے ہیں اس میں اللہ بیان کر کے آئے ہیں اگر میں تم پر رات ہمیشہ کے لیے مقرر کر دوں صبح کا سورج طلوع نہ ہو کیا میرے سوا کوئی اور مشکل کشاہ ہے جو دن کی روشنی لے آئے چیلنج کیا ہے کوئی جو سورج چڑھائے اور اگر میں دن کو طویل کروں ہمیشہ کے لیے اور سورج غروب نہ ہو تو میرے سوا کوئی مشکل کشا اور معبود ہے جو تم پر راست کا اندھیرا لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو جن کو نفے نقصان کا مالک تم سمجھ رہے ہو جن سے اپنی کھوٹی قسمتیں تم کھڑی کروانا چاہتے ہو جن کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ وہ ہماری جھولیاں بھرتے ہیں جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا ان کو بڑی قوتیں حاصل ہیں اللہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میرے نظام کے اندر ان کا ایک رائی کے برابر بھی عمل دخل نہیں ہے نہ رات کے آنے میں نہ دن کے آنے میں نہ سورج کے طلوع میں نہ سورج کے غروب میں نہ سردیوں کے موسم میں نہ گرمیوں کے موسم میں نہ ہواؤں کے بند کرنے میں نہ ہواؤں کے چلانے میں نہ بادلوں کو روکنے میں نہ بادلوں کے لے آنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ہے ومن رحمتی ہی جال نہارا اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بنایا رات کو اور دن کو مین رحمت ہی. اس اللہ کی رحمت سے ہے یہ بات یہ اللہ کے رحم سے ہے اللہ کی رحمت سے ہے یہ بات کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو لے تس کنوف ہی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو ہے توجہ تا کہ تم اس میں آرام کرو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے دن کے ساتھ کے رات کے ساتھ رات کے ساتھ ہے بنایا تمہارے لیے رات کو بنایا تمہارے لیے دن کو کیوں بنایا لے تسکنوفی تاکہ تم اس رات میں آرام کرو بلے تب فَضْلِ من فضلے اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے دن کے ساتھ مراد کیا ہے تجارت کاروبار جاؤ تجارت کرو کاروبار کرو دن بنایا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو معلوم ہوتا ہے کہ مال کا کمانا اور تجارت کا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے تجارت کرنا اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ اسے فضل قرار دے رہے ہیں اگرچہ میرے موضوع سے بے تعلق ہے بات لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے اکثر کتاب میں پڑھی اور آج تک میں نے اسے بیان نہیں کیا ایک صحابی نبی پاک کے سامنے آئے اس نے سلام دیا نا نبی پاک کو تو جب ہاتھ نبی پاک نے اس کا اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ بڑا خدرا سا تھا اس میں بڑی سختی تھی بے ڈھبا پن تھا سخت تھا لوہے کی طرح تو نبی پاک کو محسوس ہوا ہاتھ کی سختی تو نبی پاک نے فرمایا کیا کرتے ہو تو اس نے کسی مزدوری کا نام لیا کہ فلاں مزدوری کرتا ہوں ظاہر بات ہے وہ مزدوری ایسی تھی جس میں ہاتھ کا عمل رکھل زیادہ تھا جس سے ہاتھ بدے ہو گئے سخت ہو گئے ان میں گلتیاں بن گئی اس میں خدرا پن آیا جب نبی پاک کے سامنے اس صحابی نے اس مزدوری کا نام لیا نا جس کی وجہ سے وہ ہاتھوں میں خدرا پن آیا تھا تو نبی پاک نے آگے بڑھ کے اس صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دے دی نبی پاک نے چوم لیا ان ہاتھوں کو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مزدوری کرنا تجارت کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ کائنات کا آقا اس مزدور کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور اللہ تعالی اس تجارت کو اپنا فضل قرار دیتی ہے کہ یہ میرا فضل ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہدا اوکما تعلم نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تاجر الصدوق سچا تاجر قید بڑی سخت ہر تاجر نا ااجر الصدوق کون سا تاجر ال امین تاجر ہو سچا تجارت کرے سچی اور تجارت کرے امانت کے ساتھ التاجر الصدوق الامین امین نبیین نبی پاک نے فرمایا امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا اللہ اکبر فضیلت کی حد ہو گے تو تجارت کو اور رزق کی تلاش کو نبی پاک نے کیا قرار دیا ہے اللہ نے کیا قرار دیا ہے فضل کہ یہ میرا فضل ہے ایک اور جگہ دیکھیں سورت کا نام ہے سورت روم سورت کا نام ہے سورت روم صفحہ نمبر تین سو انہتر اور آیت نمبر ہے چھیالیس کا نام سورت روم سورت روم کی آیت نمبر چھیالیس بمن آیاتی ہی یورسلر ریاح مُبَشِّرَاتٍ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یورسلر ریاح بھیجتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبری دینے والیاں کس کی بارش کی یعنی بارش آنے سے پہلے ہائیں بھیجتا ہے پہلے بادل آتے ہیں پھر ہر چلاتا ہے پہلے آسار نمودار ہوتے ہیں بارش کے فرمایا یہ آسار کا نمودار ہونا یہ ہاؤں کا بارش سے پہلے خوشخبریاں بنا کے بھیجا جانا یہ بھی ہماری نشانوں میں سے ایک نشانی ہے ورنہ اچانک اگر بارش برسنے لگ جاتی تو جو تکلیف اٹھاتے اس کا تصور کر کے دیکھو اس کا تصور کرو چھٹ بارش برسنے لگ جائے اچانک بارش برسنے لگ جائے سفر میں ہو کہیں سوئے ہوئے ہو سامان باہر پڑا ہے فرمایا یہ بھی ہماری رحمت ہے کہ بارش برسانے سے پہلے تمہیں بتاتے ہیں تمہیں آگاہ کرتے ہیں ہوائیں چلاتے ہیں ول یوزی اور تاکہ اللہ تمہیں چکھائے تاکہ اللہ تمہیں چکھائے من رحمتی ہی زیکا اپنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی رب کی رحمت یہ بارش کا برسنا یہ بارش کا آنا یہ رب کی رحمت ہے تاکہ تم کو چکھائے زائکا اپنی رحمت کا والے تجری الفلکو کو بے امرے اور تاکہ چلیں کشتیاں اور تاکہ چلیں کشتیاں بے امری ہی کس کے حکم سے یہ جو کشتیاں اور جہاز چلتی ہیں یہ بھی ہمارا حکم ہے بھلے تب تگو من فضلے اور تاکہ تم کشتیوں کے ذریعے سفر کر کے اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو ادھر کا سامان اس ملک میں لے جاؤ اس ملک کا سامان اس ملک میں لے جاؤ کشتیوں کے ذریعے اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو چلیے اگلے صفحے پہ ذرا دوسری سطر ہے تین سو ستر سفا پھر ان کو پھیلا دیتا ہے بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمانوں میں کئی فیا شاہ جس طرح چاہتا ہے بیا جالو قسہ اور کر دیتا ہے بادلوں کو تہبت ہے کسا فن ہے بڑے گاڑے بادل یوں مطلب ہے تہ مت لگے ہوئے بادل ہیں پترل ود کا ود ود کا مینا ہے می بارش پس تو دیکھتا ہے بارش کو یخروجوں جو نکلتی ہے من خلال ہی اس کے بیچ میں سے ان بادلوں میں سے می ٹپکنے لگتا ہے بارش تپکنے لگتی ہے فیلا صاحب ہی میاں شاہ منی بادے میرے بندوں میں سے جس جس کو وہ بارش پہنچتی ہے ازا ہوں یس اسی وقت وہ کیا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے خوشیاں مناتا ہے فصل بڑے اچھے ہوں گے باغ بڑے اچھے ہوں گے یہ بڑی امید افزا بارش ہے بڑا خوش ہوتا ہے وہ ان قانون ان قبل من قبل یونزل علی من قبل لا مبلسین قرآن کہتا ہے یقین بارش کے اترنے سے پہلے یقین بارش کے اترنے سے پہلے یہ بندہ تھا لا مبلسین نا امیدوں میں سے قید پڑ گیا جی بارشیں بند ہو گئیں جی پہلے نا امید تھا پھر ہم نے بارش برسائی تو یہ خوش ہو گیا جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے یہ تو میں نے ملانے کے لیے ترجمہ کر دیا اللہ فرماتے ہیں فنزور لا آسارے رحمت اللہ پس دیکھ پس دیکھ اللہ کی رحمت کی نشانیاں آثار کا میں نشانیاں پس دیکھ اللہ کی رحمت کی نشانیاں کئی فیوہی لرز آباد مروتہ کس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں خاک ارتی تھی تھوڑی دیر پہلے یہاں خاک ارتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس زمین کو دیکھنے کو جی نہیں کرتا تھا تھوڑی دیر پہلے فصلوں کا نام نشان نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے یہ زمین مردہ تھی اور ہم نے بارش برسا کے مردہ زمین میں روٹ روک دی فنزور الہ سارے رحمت اللہ پس دیکھ اللہ کی رحمت کی نشان. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین کو زندہ کرنا فصلوں کا اگنا فصلوں کا پیدا ہونا یہ بھی رب کی کیا ہے رحمت ہے قرآن کے ساتھ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساتھ ساتھ میں سناؤں اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی ایک جنگ پہ جا رہے ہیں یا کوئی سفر ہے لشکر رہے پورا جا رہے ہیں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا معصوم بچہ اس عورت کا گم ہو گیا کھو گیا اب اس عورت نے جو اپنے معصوم بچے کو تلاش کرنا شروع کیا تو وہ پاگل ہو گئی ذرا تصور کیجئے نا عورت ذات ہے اس کا بچہ ہے وہ گم ہو گیا وہ اسے تلاش کر دیے اور تلاش میں وہ پاگل پن تک چلی گئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پکارتی ہے بلاتی ہے اس کو آواز لگاتی ہے اور محبت کی آواز لگاتی ہے اور راستے کے اندر اگر کوئی بچہ اسے نظر آتا ہے وہ اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتی دوسرے کے بچوں کو بھی اپنے سینے سے چمٹا رہی ہے دوسرے کے بچوں کو بھی وہ پیار کرنے لگتی ہے اسے چھوڑتی ہے دوسرے بچے کو پکڑ لیتی ہے اسے سینے کے ساتھ چمٹاتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے چوتھے بچے کو پکڑ لیتی ہے اور اپنے بچے کو آواز لگا رہی نبی پاک نے یہ سارا منظر دیکھا نبی افاق اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں یارو اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے جو حالت اس کی تم دیکھ رہے ہو اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تمہارا کیا خیال ہے یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی اس بچے کو اس کا پیار دیکھو شفقت دیکھو محبت دیکھو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آگ میں ڈالنا ماں کے لیے یہ جو پاگل ہو گئی ہے بچے کی تلاش میں دوسرے کے بچوں کو سینوں سے چمتا کے روتی پھرتی ہے پاگلوں کی طرح یہ آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے اپنے بچے کو نبی پاک نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی کسمے جتنی شفقت اور رحمت اس ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے ایک مومن بندے کے لیے رب کے دل میں اس سے ستر گنا بڑھ کے رحمت موجود اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو رب بھی کسی بندے کو آگ میں پھینکنے کا شوقین نہیں ہے کہ وہ پکڑے اور آگ میں ڈال دے رب ایسا نہیں ہے اگر تم ایسے کرتوت نہ کرو اگر تم اس کی نافرمانیاں نہ کرو اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو تو رب کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں آگ کے حوالے کر اس طرح سمجھایا نبی پاک نے کبھی کبھی سمجھانے اب جس طرح عورت کی صحابہ نے حالت دیکھی میں تو میں نے تو صرف بیان کی صحابہ نے تو وہ حالت دیکھی اس وقت جو بات صحابہ کو سمجھ آئی ہوگی نا وہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی وہ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی نبی پاک سمجھانا چاہتے تھے صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے صحبہ کرتا ہے نا تو کتنا خوش ہوتا ہے سمجھانا تھا نا تو نبی پاک صحابہ کو سمجھاتے ہیں ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہو ریگستان کا سفر ہو تھل کا علاقہ ہو پانی کہیں نہیں ملتا اس نے اس پر کھانے کا سامان لدا ہوا ہے مشکیزہ پانی کا اونٹ پہ موجود ہے سفر کر رہا ہے ایک جگہ پہ جو وہ سویا تو اپنی اونٹنی کو اس نے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا اور جب وہ سو کے اٹھا اونٹنی گم تھی اس کا توشادام اس کے اوپر تھا اور توشادان بھی لے گئی کھانا بھی لے گئی پینا بھی لے گئی پانی بھی لے گئی یہ جنگل میں کھڑا ہے پانی نہیں ہے ریگستان کا علاقہ ہے بھاگ کے ادھر گیا ان اس طرف گیا ڈھونڈتا ہے اونٹی نہیں ملتی آخر میں یہ تیار ہو گیا کہ اب مرتا ہوں مرنے کے لیے یہ لیٹا ہے کہ لیٹتا ہوں اور مرتا ہوں پانی نہیں ہے جنگل ہے کوئی گرا نہیں ہے کہیں جانے کے لیے موت اس کو سامنے نظر آ رہی تھی ناچتی ہوئی موت اس کے سامنے ہے بڑا پریشان ہے ریگستان کا علاقہ ہے اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے جو جاگ آئی تو اونٹنی اس کے سرانے کھڑی تھی اونٹنی اس کے سرانے کھڑی تھی اور اس نے جذبات میں آ کے کہا واہ اللہ میں تیرا رب اور تم میرا بندہ جذبات میں آ گیا نا خوشی میں جذبات کے اندر آ کے کہتا ہے میں تیرا رب اور تیرا بندہ الٹ کہہ بیٹھا نبی پاک نے فرمایا اس بندے کی خوشی کا ٹھکانا کوئی ہے اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہے اب نبی پاک نے اس ماحول کا جائزہ لے کے یہ بات سمجھائی صحابہ نے کہا جی یہ بڑا خوش ہے نئی زندگی ملی آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ اس مسافر سے بھی زیادہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے سمجھایا ہے ایک صحابی آ رہا تھا اس نے راستے میں چڑیا کے بچے دیکھے یا پرندے کسی پرندے کے بچے دیکھے کسی گھونسلے میں اس نے بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنی چادر کے اندر اس نے چھپا لیا بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے اب ماں اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے بچوں کے اوپر آتی ہے اور یہ جان کے ذرا چادر کو ہٹا کے بچے اسے دکھاتا ہے پھر چادر اوپر کر لیتا ہے آ رہا ہے مسجد نبوی کی طرف اور یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے آ رہا ہے کہتا ہے ایک موقع پہ جو میں نے یوں کپڑا ہٹایا نا تو پرندوں کی ماں نے بھی گرفتاری دے دی وہ گر پڑی بچوں کے ساتھ گر پڑی میں نے اسے بھی سمیٹ لیا آزادی پر ترجیح دی اس نے قید کو اللہ اکبر بچوں کے لیے اس نے آزادی قربان کر دی قید ہونا منظور کر لیا اسے بھی میں نے پکڑ لیا میں نبی پاک کے پاس لے آیا اور میں نے یہ سارا منظر نبی پاک کو دکھایا بتایا اس طرح ہوا یا رسول اللہ یہ بچوں کے اوپر گر پڑی ہے اور یہ چیختی تھی چلاتی تھی آواز نکالتی تھی نبی پاک نے فرمایا اسے اس کے گھر میں اس کے گھونسلے میں چھوڑ کے آؤ اور سنو جتنی محبت تم نے پرندوں کی ماں کے لیے اس کے بچوں کے ساتھ دیکھی ہے میرا رب اپنے بندوں کے ساتھ اس سے ستر گنا زیادہ رحمت رکھتا ہے یہ سمجھایا اس طرح حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی ایک عورت آئی مانگنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دو بچیاں اس کے ساتھ ہیں بھوک کی شدت سے برا حال ہے بچیوں کا بھی اور بھوک کی شدت سے برا حال ہے ان کی ماں کا بھی میرے دروازے پہ انہوں نے دستک دی سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے میرے پاس صرف ایک کھجور تھی میرے پاس صرف ایک کھجور کا دانا تھا میں نے وہ کھجور کا دانا اٹھا کے اس عورت کے حوالے کیا اس نے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا دو حصے اس نے اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیے تیسرا حصہ اس نے کھانا شروع کیا نبی بات کو بتا رہی ہے امل مومنین حضرت آشا یہ سارا منظر فرماتی ہے یا رسول اللہ میں دیکھ کے حران ہو گئی بھوک سے برا حال ہے بچیاں بڑی بھوکھی ہے بچیوں نے جلدی جلدی اپنا حصہ کھایا اور اپنی ماں کی طرف پھر ہاتھ بڑھایا حضرت آشا کہتی ہے میں نے دیکھا ماں نے چبایا ہوا وہ لکما نکال کے بچیوں کے منہ میں دے دیا وہ بھی اس نے بچیوں کے منہ میں دے دیا اتنی شفقت اپنی بچیوں کے لیے ایک ماں کے دل میں نبی پاک نے فرمایا آشا ماں کے دل میں بچوں کے لیے اتنی شفقت دیکھ کے حیران ہوتی ہو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں اپنے بندوں کے لیے اس سے ستر گنا بڑھ کے رحمت موجود مثالیں دے دے کے سمجھا ایک مقام قرآن پاک میں دیکھیے گا صفحہ نمبر ہے چار سو انیس سورت کا نام ہے سورج زمر سورت کا نام ہے سورج زمر اور آیت نمبر ہے ترپن قل یا عبادی الزین اشرف الان فسین لا تک نت محمت اللہ ان اللہ یق فر زنو گا جمیا انفور رحیم انداز دیکھیے ذرا دنیا کی کوئی عدالت دنیا کی کوئی عدالت مقدمے کی سماعت کرنے سے پہلے ملزم کو کبھی معاف نہیں کرتی کوئی عدالت نہیں دنیا کی کہ مقدمے کی ابھی سماعت نہیں ہوئی ابھی کیس عدالت میں نہیں آیا ابھی گوائیاں نہیں ہوئی اور وہ پہلے معاف کرے سماعت ہوتی ہیں گوائیاں ہوتی ہیں صفائی کے موقع ہوتے ہیں جرم ثابت نہ ہو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جب مجرم اقرار کرتا ہے مجرم کہتا ہے میں نے یہ جرم کیا میں نے یہ جرم کیا جرم جب عائد ہوتی ہے ملزم پہ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا اس کے بعد تو عدالت سماعت بھی نہیں کرتی گواہیاں نہیں لیتی مجرم مکراری ہیں سزا دے دو یہ کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے لیکن اللہ تعالی کی عدالت کو دیکھیے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ابھی بندہ موت کا جام بندے نے نہیں پیا ابھی بندہ اللہ کے پاس نہیں پہنچا ابھی گواہیاں نہیں ہوئی ابھی گوائیاں نہیں ہوئی ابھی اللہ کے پاس بندہ نہیں گیا گناہوں سے لتڑا ہوا اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اللہ اشرف والا انفو سیم زیادتی سے ہے اسراف جس کو کہتے ہو فضول خرچی اسراف کرنا زیادتی کرنا حد سے بڑھنا اشرف والا انفو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر ہماری بات نہیں مانی گنا کیے ہمارے حکم کو نہیں مانا ہماری اتا نہیں کی اپنی جانوں پہ جنہوں نے ظلم کیا ہمیں پیس دی ہمارا کھا کے ہمارے وجود دیے ہوئے وجود سے گنا کیے غلط کام کیے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ان کو کیا کہنا چاہیے تھا توجہ جس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہیے تھا اللہ تعالی کو کہنا چاہیے تھا او ہاں گناگاروں ظالمون ہا ظالم ہاں نا فرمانو اور مجھے پیٹ دینے والوں اور میری بات نہ ماننے والوں اور تکبر کرنے والوں نہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی اور ظلم کیا اور گناہ کی اور نافرمانی کی ان کو جب معافی کی بات کرنا چاہتے ہیں ابتدا میں جب ان کو خطاب کرتے ہیں بڑا پیارا خطاب کرتے ہیں یا عبادی او میرے بندو او میرے او میرے بندو او میرے عبد او میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر کے زیاتیاں کر کے نا کر کے لا تک نہ تو من رحمت اللہ نا امید نہ ہونا اللہ کی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا مجھے بخش دے گا میری توبہ قبول کرے گا سے ہو سکتا ہے میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے لا تکلا تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر جنوب جمی بے شک اللہ معاف کرتا ہے گنا سارے کے سارے بے شک اللہ معاف کرتا ہے گنا سارے کے سارے اللہ تعالی گنا معاف کرنے والا ہے انہو هو الغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اللہ کی طرف توجہ کرو انیب الا رب توجہ کرو اپنے رب کی طرف توبہ کرو وہ گنا بخشنے والا ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر میں ایک بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا جب اسے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اللہ ایک چادر لیں گے آدھی چادر اپنے اوپر اور آدھی چادر اس بندے کے اوپر ڈال دیں گے اور سرگوشی کریں گے چھپ کے اللہ اس چادر کے اندر اور سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے میدان معاشر لگا ہوا ہے ساری کائنات سامنے لیکن پھر ایک دفعہ دین میں رکھیے یہ بندہ ہے مواہد مومن لیکن ہے گناگار اس یانکار ہے شرک اس نے نہیں کی ہے مشرق کی تو بات ہی کوئی نہیں نا اللہ فرماتے ہیں مشرق کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں مشرق آئے گا ہم کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ ہم تامعلوم فلانکی ملحم یومل قیامت وزنا قیامت کے دن مشرقوں کے لیے ترازو ہم نے قائم ہو کوئی نہیں کرنا ان کے سارے عمار شرک نے برباد کر کے رکھ دیے تھے ان کو تو جہنم میں بھیج دیں گے یہ مومن مواحد شرک سے بچنے والا اللہ چادر کے اندر اسے چھپائیں گے اور چھپا کے کہ اللہ کہیں گے دنیا میں توں نے زیادتیاں کی دنیا میں تو نے گناہ کیے دنیا میں توں نے میری نافرمانیاں کی دیکھ رہے ہو آج ساری کائنات اس میں نبی اس میں ولی اس میں تیرے رشتے دار اس میں تیرے دوست اس میں تیرے پڑوسی اس میں تیرے جاننے والے یہ سارے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے میں نے تجھے بلا لیا ہے دیکھ ت نے گناہ کیے تھے دنیا میں اور میں نے دنیا میں تیرے گناوں کی پردہ پوشی کی ہے آج بھی تجھے رسوا کرنا چاہتا آج بھی تجھے میں دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بتاؤ فلاں گناہ کیا تھا گناہ بھی پوچھیں گے اللہ چھوٹا سا بالکل معمولی کیا تھا کیا تھا اور فلاں گناہ کیا تھا کیا تھا اور فلاؤ کہ کیا تھا اور فلاؤ کیا تھا چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گنا اب وہ تو علیمم بزاط صدور ہے اس بندے کے دل میں یہ خلش آ رہی ہے بھائی حالیں تو چھوٹے چھوٹے دیواری ہے تھی اگے جا کے میرے وہ غلط اور وہ بڑے بڑے میرے گناہ ابھی تو وہ بھی رب پوچھے گا یہ تو چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی پوچھ رہا ہے ڈرا ہوا ہے گھبرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ چند اور چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھیں گے اس کی گھبراہٹ دیکھیں گے اللہ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا فیصلہ کر دیا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے نبی پاک مسکرائے بھی اور مسکرا کے نبی پاک نے فرمایا پہلے تو دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں بڑوں کا تذکرہ نہ ہو جائے اور جب رب کی رحمت کو دیکھا تو آگے سے کہتا ہے مولا میں نے تو کچھ اور بھی کیے تھے میں نے تو کچھ اور بھی گناہ کیے تھے تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے اس کو جواب دیں گے پہلے ڈر رہے تھے اب اوروں کا ذکر بھی کرتی ہو اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید کسی موقع پہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو وعدہ جو کیا وائدہ جو کیا اللہ فرماتے ہے آدھی رات کے بعد ہر روز آسمان دنیا پہ اتر کے اللہ وقت اللہ اکبر یہ نہیں کہ لالت القدر کو یا شب برات کو یا فلان رات کو نہیں ہر رات کو رات آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پہ رحمت کو اتار کے اعلان کرتا ہوں صبح تک کے اعلان کرتا رہتا ہوں صبح تک اعلان کرتا رہتا ہوں ہل من مستق فیرے فاغ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا آج میں گناہ بخشنے کے لیے خود آ گیا ہوں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اپنے دل میں ندامت محسوس کرے دل میں ندامت محسوس کرنا اس کا کام ہے گناوں کو مٹا دینا میرا کام لا تک نہ رحمت اللہ اس لیے کہ رحمان جو ہوا اس لیے کہ رحیم جو ہوا ایک بات ذہن میں رکھیے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے بڑی وسیع بہانا ہے بہانا ڈھونڈتی ہے بہانہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں بڑا شور کریں گے بڑا شور کریں گے پوری جہنم کو سر پہ اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ان کو جہنم سے نکال کے میرے پاس لے آؤ آ جائیں گے کیا بات ہے کیوں شور کر رہے ہو چلاتی ہو چیختی ہو یا <تصفح> اللہ جہنم میں خوشیاں من چلائیں نہیں تو کریں کیا جہنم ہے جہاں ہماری زبان تین میل باہر نکل آتی ہے بچھو جو ہیں وہ خچر سے بڑے ہیں پینے کے لیے پیپ کا پانی وہ پیالہ جب منہ کے قریب کرتے ہیں تو سارا چمڑا گل کے پیالے کے اندر آ جاتا ہے چلائیں نہیں تو کیا کریں اللہ تعالی فرمائیں گے چلو واپس جہنم کی طرف لے لاؤ ان کو جہنم میں چلو واپس ایک چل پڑے گا دوسرا کھڑا رہے گا وہ جو چل پڑے گا اللہ اسے پھر بلائیں گے اللہ اس کو کہیں گے کیوں جہنم اتنی اچھی لگتی بھائی میں نے ایک دفعہ کہا تم چل پڑے تو وہ بندہ آگے اللہ کو جواب دیتا ہے یا اللہ حکم کے غلام جو تیرے حکم کے غلام جو ہوئے جو تیری مرضی وہ ہم نے ماننا ہے تو جہنم میں بھیج تیری مرضی جنت میں بھیج تیری مرضی ہم تو تیرے حکم کے غلام ہیں بس اتنی سی بات وہ کہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے اس کو جنت میں لے اس کو معاف کر اب دوسرے بندے نے تو بات نہیں مانی وہ وہی کھڑا ہے اللہ اس کو کہتے ہیں میں نے جو تجھے کہا کہ جہنم کی طرف پلٹ جاؤ تم کیوں نہیں گئے تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرا خیال یہ تھا کہ تو جس کو ایک طرفہ جہنم سے نکال لینا تیری رحمت اس کو دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجتی یہ تیری رحمت کے خلاف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے میری رحمت کی اب تک اتنی امید ہے جہنم سے ہو کر واپس آئے اور امید رکھتے ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں پہنچا دو بہانا ڈھونڈتے ہیں بہانہ لیکن لیکن اس صفت رحمت کو دیکھ کر گناہوں پہ دلیر ہونا اور رحیم ہے جی ہم. کر لو بڑی زندگی پڑی ہے معافی مانگ لیں گے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پہ دلیر ہونا بےغیرتوں کا کام ہے لفظ میں نے ذرا سخت بول دیا اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پہ دلیر ہونا اور گناہ کرنا اور اس کی نافرمانیاں کرنا اور پھر کہنا کہ وہ رحیم ہے جی کر لو ایک اور گناہ اور گناہ کر لو یہ انسانیت کا کام نہیں ہے ایمان نیری رحمت کا نام نہیں ہے المان و بین الخوف ہے اور رجاو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے کیسے سمجھاؤں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ کو ایمان نیری امید کا نام نہیں ہے رحمت ہے جی رحیم ہے جی اس کا نام ایمان نہیں ہے ایمان نیری خوف کا نام بھی نہیں ہے ڈرا ہوا ہے بندہ اس کا نام بھی ایمان نہیں ہے المان و بین الخوف بر رجا ایمان نام ہے ڈر اور امید کی درمیانی کیفیت رب کی رحمت کی امید بھی اور اس کے عذاب کا دونوں چیزیں چلیں گی یہ ہے ایمان اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی معمولی ہستی ہے ہم اور آپ کیا ہیں ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی یہ ساری دھرتی بھر جائے تو حضرت فاروق اعظم کے پیروں کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور اے جن کا گھر جنت میں نبی پاک اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جنہیں نبی پاک نے دس مرتبہ کہا عمر انتفل جنا تم جنت میں جاؤ گے اتنا عظیم آدمی فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو اللہ یہ اعلان کرے آل اگاؤ آج ساری کائنات جنت میں جائے گی ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا ایک بندہ تو میں اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جانے والا اکیلا میں ہی ہوں گا وہ میں نہیں ہوں جہنم میں جانے والا اور اگر اللہ اعلان کرے آج ساری دنیا جہنم میں جائے گی دو لکھ میں جائے گی صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا فرماتے ہیں مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا بھی میں ہوں گا رب کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف اس کا نام کیا ہے ایمان اس کا نام ہے نہ نا امید نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب سے جدا ہو گئے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا بن یامین کو بھائی لے کے گئے ایک ہیلے کے ساتھ بن یامین کو حضرت یوسف نے مصر میں رکھ لیا بھائی دوبارہ حضرت یعقوب کے پاس آئے کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کے بدلے میں وہ پکڑا گیا ہے اور ہم تو بن یامین کو بھی چھوڑ کے آئے ہیں اب حضرت یعقوب کو جب بن یامین کی مصر میں رہنے کی خبر ملی تو یوسف کا پرانا غم تازہ ہو گیا پہلا بیٹا بھی یاد آیا اب دوسرا بیٹا بھی وہاں رہ گیا تو وہاں کہتے ہیں اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنا غم اور میں اپنی شکایت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں اپنا سینہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں چالیس سال کا عرصہ گزر گیا یاقو یوسف علیہ السلام کی جدائی کو اور اب دوسرا بیٹا بھی مصر میں رہ گیا اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنیہ او میرے بیٹو جاؤ مصر میں جاؤ فتحسسو جاؤ یوسف کو ڈھونڈو جاؤ یوسف کے بھائی کو ڈھونڈو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مومن کبھی نامید نا ہو نہیں ہوتا یہ رحمت ہے اللہ کی ہمیں کھلا رہا ہے یہ رحمت ہے اللہ کی ہمیں وجود دیا یہ رحمت ہے اللہ کی ہمیں آنکھیں دی یہ رحمت ہے اللہ کی ہمیں دماغ دیا یہ رحمت اللہ کی یہ زمین دی یہ رحمت اللہ کی مکان دیا رحمت اللہ کی صحت دی رحمت اللہ کی سورج چل رہا ہے رحمت اللہ کی غروب ہو رہا ہے رات دن کہانا لیکن توجہ کیجئے میرے اس بات پہ لیکن جہاں ہماری مادی غذا جسمانی غذا جسمانی غذا کھانا پینا فروٹ دودھ اس کا انتظام کیا یہ بھی رب کی رحمت ہے وہاں اللہ نے جو روحانی رحمت کی نبی بھیجے قرآن بھیجا ہدایت کا سامان بھیجا وہاں بھی فرمایا ومار سلات اللہ رحمت عالمی اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے میرے پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو آج اس میرے جملے کو ذرا غور سے سننا لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں غلط تشریح کرتے ہیں غلط مراد لیتے ہیں بمار سلنا کا رحمتن یہ مفول لہو ہے مفول لہو ہے اور میں کریں گے مفول لہو کا سنیے گا میں ہم کس طرح کرتے ہیں بمار سلنا کا اللہ رحمتن لمین اے میرے پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر یہ ہمارا بھیجنا یہ ہمارا بھیجنا رحمتن یہ ہمارا بھیجنا کیا ہے رحمت ہے کس کی بولو بولو کس کی رحمت ہے یہ آپ کو نبی بنانا یہ آپ کو پیغمبر بنانا یہ آپ پہ قرآن اتارنا یہ آپ کو نبی بنا کے بھیجنا یہ میری رحمت ہے لال کس کے لیے جہان والوں کے لیے میری رحمت ہے نبی پاک کے وجود کو اپنی رحمت قرار دیا اور ایک جگہ پہ فرمایا وہ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ قرآن شفا ان اور یہ ہم نے قرآن جو اتارا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے وہ اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے الرحمان الم قرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا تو معلوم ہوتا ہے یہ جو ہماری جسمانی غذا کا انتظام کیا یہ بھی رب کی رحمت ہے اور یہ جو ہماری ہدایت کا سامان کیا یہ بھی رب کی رحمت ہے اگر باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو جائے گھر میں پانچ یا چھ بندے ہوں تو گھر میں نماز کروائی جا سکتی ہے بالکل جی کروائی جا سکتی ہے ازان دینی پڑے گی ازان نہیں دینی پڑے گی جی پندرہ مئی کے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں مگر میرے کزن نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار حضرت محمد نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آلات مسیحقی جیب میں ڈال کر چلیں گے اس وقت کافروں نے اس بات کا بہت مزاق اڑایا کہ اتنا بڑا ڈھول جیب میں کس طرح آئے گا مگر آج کل واک میں اس بات کی سجائی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کی بات علم غیب میں آتی ہے میرے بھائی آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں میں نے کہا تھا ایک ہوتی ہے اطلاع الغیب غیب کی خبروں پر اطلاع دینا اللہ نے اپنے نبی بے شمار غیب کی خبروں کی اطلاع دی ہیں اور ایک ہے علم غیب علم غیب جو ہے وہ خاصا اللہ کا ہے علم غیب کیا ہے ریت کے ذرے کتنے ہیں درختوں کے پتے کتنے ہیں میرے بدن پہ بال کتنے ہیں اس دنیا میں چیمتیاں کتنی ہیں کیڑے مکوڑے کتنے ہیں مکھیاں کتنی ہیں ریت کے ذرے کتنے ہیں بارش کے قطرے کتنے پہاڑ